یا نور اللہ فیضان قص نور سلسلے میں حاضری ہے ماہ ربی ال نور شریف کا خصوصی سلسلہ ہے سید علی حضرت علی رحمۃ رب العزت کا مشہور قصیدہ نور ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹہ ہے باڑہ نور کا تو وہ ہم پڑھنے سننے اور سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کیونکہ بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو مزہ آتا ہے اللہ حضرت کے کلام کی تو کیا بات ہے مفتی اسلام کا کلام ہے ایک مجدد کا کلام ہے اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو پھر تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے تو ہم سنیں گے بھی پڑھیں گے بھی انشاءاللہ سمجھیں گے بھی اللہ نے چاہ سمجھائیں گے بھی تیرے ہی ماں تیرا اے جان بٹ بھا ہے باڑا نور کا بٹ ہے باڑا نور کا سید حضرت علی رحمۃ رب العزت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں آکا فتح و نصرت کے نور کا سہرہ آپ کے سر بندہ ہے سبحان اللہ اور نور کا بخت جاگ رہا ہے قسمت جاگ رہی نصیب جاگ رہا ہے یعنی بیدار ہو رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان و شوکت عطا فرمائی سبحان اللہ کہ پیارے اکالی سلاۃ وسلام کے وسیلے سے یہودی بھی دعا کیا کرتے تھے ابھی میرے اکالی سلاط و اسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی دنیا میں تو یہودی میرے اکالی سلاط و اسلام کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیابیاں حاصل کرتے تھے آئی میں آپ کو تفسیر خزان العرفان سے ارض کرتا ہوں الحمد للہ تفسیر خزان الرفان مکتبۃ المدینہ نے شاعری کیے یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے اس میں اور تفسیر ہے اعلی حضرت کے خلیفہ صدر افازل سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پارا ایک سورہ باقاعرا آئک نمبر نواسی ایٹی نائن کا جز ہے ارشاد ہوتا ہے مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ <كَفَدُوا> ترجمہ کنزولیمان اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے اب اس کا شان رضول سنیے لکھتے ہیں صدر اللہ سید سعید صلی اللہ علیہ وسلم کی باثت اعلان نبوت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود يحود یعنی یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے تھے کیا دعا کرتے تھے الفاظ کیا ہوتے تھے یہ بھی سن لیجیے اور اس طرح دعا کیا کرتے اللہ مفت علین ون سرنا بن نبی امی جی یار ہمیں نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما اب مفتی صاحب لکھتے ہیں مسئلہ اس سے معلوم ہوا مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی یہ بھی معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شوہرہ تھا اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خلق کی یعنی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی تیرے ہی ماں تیرا جان سے پیارے آکالی سلا تو اسلام کی پیشانی مبارک کا ذکر ہے تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا تو پیارے اکالی سلاد اسلام کی پیشانی کیسی تھی سبحان اللہ آل حضرت اپنے وہ سلام میں فرماتے ہیں بارگاہ سالت میں سلام ارض کرتے ہیں آقا کی پیشانی پر جس کے ماں شفا جبین خو سلام خو سلام آقا کی جبین کیسی ہے ماتھا مبارک کیسا ہے پیشانی کیسی ہے سبحان اللہ کشادہ فراخ روشن چمکدار اور یہ ایسی پیشانی ہے جس میں کبھی کسی نے حزن یعنی غم اور بیزاری کے آثار نہیں دیکھے یہ ایسی پہشانی ہے کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھنے والے کا دل راحت میں اور تمانت میں آ جاتا ہے تمانیت میں آ جاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے اطمینان میں آ جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تو علا ہی وسلم کی پیشانی کیسی تھی سہان اللہ سبل میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس روشن تھی جب اس سے مبارک زلفیں اٹھتی پیشانی سے پیشانی سے زلفیں اٹھتی یوں محسوس ہوتا کہ صبح طلوع ہو گئی ہے کیونکہ زلفیں کالی کالی اور نیچے آکا کا چہرہ روشن روشن گورا گورا پیارا پیارا سوڑا اللہ یا جب رات کے وقت آپ اپنے غلاموں کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ کی جبین اقدس یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں یہ کیفیت دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے وہ رسول خدا تشریف لے آئے تو رات کی تاریکی میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی چمکتی نظر آتی روشن چراغ کی طرح سبحان اللہ ابن اصاکر میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا میرے معاملے میں کوشش کر اور اس عربی نبی صلی اللہ تعالی علیہ السلم کی تصدیق کر جو چمکدار پیشانی کا مالک ہے تیرے ہی بادشاک بری دی پیا نورکا اپ میں گدا تاد بری پیا نورکا اپ ہے گدا پیا نورکا میں گدا صدقہ اس کا مطلب ہے واسطہ اور ایک ہے صدقہ یعنی اللہ کے راہ میں کچھ دینا سیدی اعلی حضرت بار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ارض کریں کہ اے میرے قریب نوازاک مجھ جیسا گدا اور بے نوا نہیں اور آپ جیسا کو بادشاہ نہیں گدائی کا کاسا لے کر پیالہ لے کر حاضر ہوں میرے دامنے دل کے برتن کو نور کی خیرات سے بھر دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے نورانی فیض میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اپنے اس بھکاری کو نور کی خیرات عطا کر دیجیے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرات عطا کرتے ہیں کیا عطا کرتے ہیں کیا چیز عطا کرتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز عطا کرتا ہے میرے مستعفی ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف جلد ایک صفحہ ایک سو چھبیس حدیث سے پاک سنی انما انا قاسم واللہ اللہ بلا شبہ اللہ تعالی دیتا ہے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں پیارے اکالی وسلم کیا نہیں دیتے سبحان اللہ اس حدیث کی شرح میں مرآز شریف میں قبلہ مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ان احترمائے میں آپ کو پیش کرتا ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد پیارے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا عنایت فرماتے ہیں سبحان اللہ چنانچہ مرآت شرح مشکا جلد اول صفحہ 187 سو ستاسی حکیم مفتی احمد یارخان نعیمی علی رحمۃ اللہ علی کا بھی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا دین و دنیا کی ساری نعمتیں علم ایمان مال اولاد وغیرہ دیتا اللہ ہے بانٹتے حضور ہیں جسے جو ملا حضور کے ہاتھوں ملا کیونکہ یہاں نہ اللہ کی دین میں کوئی قید ہے نہ حضور کی تقسیم میں میں گدا تادشاہ شاہ ریالہ نور کا میں Thank hey. you. مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ علی الحبیب بٹتا ہے با